اوز بل شیطوان رحمٰن رحیم فستفتیم اہم اشدل ام من خلق نا خلق ن ہم منتین اللہ بلاجب طویس خرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وَعِظَامًا أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون ف هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ واحدتن وَقَالُوا يَا وقالو یاو لنا حاضا یوم يَوْمُ حاضا الَّذِي الفصل بِهِ تُكَذِّبُونَ تم بھی مقصد سورہ صافات کا عز المستفین آجزی ان برگزیدہ مخلوق کی جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہے اور جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے خواہ وہ ملائک ہوں فرشتے ہوں یا پیغمبر انبیاء علیہ مسلام ہوں سورت میں فرشتوں کی آجزی یہ تین جگہ ذکر کی گئی ہے جبکہ صورت میں آٹھ پیغمبروں کی آجزی یہ بیان کی گئی ہے مکی صورتوں میں جیسا کہ دیگر مقاصد وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں توحید رد شرک اثبات رسالت قرآن کی صداقت اور سچائی اور اسبات الاخرہ یہ تو یہ تمام عقائد یہ مکی صورتوں میں غالباً ذکر کیے جاتے ہیں گزشتہ آیات میں فرشتوں کی صفات ذکر کی گئیں اور ان کے احوال بطور گواہی کے ذکر کیے گئے کہ ان کے یہ احوال یہ گواہ ہیں کہ ان الح لواحد حاجت روا تمہارا وہ ایک ہے پھر مزید عدل عقلیہ ذکر کیے گئے کہ ایسا الہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے زمین اور آسمان والوں کا رب ہے مشرق اور مغرب کا رب ہے اسی طرح یہ آسمان دنیا کو ہم نے یہ تاروں کے ذریعے مزین کیا ہے اور خوبصورت بنایا ہے جب کہ اس آسمان کی حفاظت اللہ نے سرکش شیاطین سے کی ہے جو فرشتوں کی باتوں کو کان نہیں لگا سکتے کیونکہ اگر وہ کان لگائیں یہ تو آسمان کی ہر جانب سے ان پر گولے برسائے جائیں اور ان پر شہاب ثاقب یہ ان کے پیچھے لگے یہ شیاتی دنیا میں ان کے لیے یہی دتکار ہے کہ انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے مارا جاتا ہے اور شیاطین کے لیے دائمی عذاب ہے کیونکہ جو شیطان ہو تو شیطان نام ہی فساد کا ہے تو جو فساد پھیلانے والے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے عذاب نواصب دائمی عذاب ہے اور شیاطین کا یہی انجام ہوتا ہے یہ اب اس آیت میں زجر دیا جاتا ہے بے انکار الاخرہ گزشتہ آیات میں یہ آسمانوں اور زمین یہ ان کا تذکرہ بھی کیا گیا تو ابن آیات میں اللہ منکرین پر یہ رد کر رہے ہیں کہ یہ, یہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتے ہیں تو اے پیغمبر ان سے پوچھ لیں کہ تمہاری پیدائش یہ زیادہ سخت ہے یا وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین کی اسی طرح یا امن خلقنا نہ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا وہ مخلوق جو تم میں تم سے طاقت میں بہت زیادہ ہے فرشتے جنات کیونکہ ماقبل میں جنات کا ذکر وہ بھی گزرا اور زمین اور آسمان اس کا تذکرہ بھی ہوا سورہ نازیات آیت نمبر ستائیس میں آتا ہے پارا نمبر تیس میں ان تم اشبد خلقن امس سما تمہاری پیدائش یہ زیادہ سخت ہے اللہ کے لیے یا آسمان بنا یہ اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے تو عصایت میں زجر دیا جاتا ہے منکرین آخرت کو فسف تو آپ پوچھیں ہیں پیغمبر ان سے اہم اشد و خلقن کہ آیا وہ زیادہ سخت ہیں خلقن پیدائش میں یہ زیادہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے دوبارہ ان کا اٹھایا جانا قیامت میں یہ امن خلقنا یا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے یا تو امن خلقنا سے مراد ما قبل میں یہ جو دلائل گزرے یا وہ مراد ہیں اور یا من چونکہ عام طور پہ زب العقول کے لیے آتا ہے تو انسانوں کے مقابلے میں جنات وہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں فرشتوں کے یہ احوال ذکر کیے گئے اور طاقت میں بھی وہ مخلوق زیادہ ہے تو انسان ان کی پیدائش اللہ کے لیے زیادہ سخت اور مشکل ہے یا ان کی یا امن خلقنا مراد یہی جو بڑی بڑی مخلوق ہیں زمین ہے آسمان ہے پہاڑ ہیں ان کی پیدائش یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے جب ہم اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں تو انسان تمہاری کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں ان نا من تین ہم یہ اللہ انسان کی کمزوری کہ ہم نے اسے اس چپکی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے لازب کہ جس میں وہ چپکنے کی صلاحیت ہو ان نہ خلق نہ ہو اللہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں اس چپکی ہوئی مٹی سے کہ جس میں مثلاً جو, جو مادہ ہوتا ہے جو شریش وغیرہ ہوتا ہے اور اس سے انگلیاں چپکتی ہیں آپس میں تو لازب اسے کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے انہیں اس چپکتی ہوئی ملٹی سے ملتسقن بادہ ببادن کہ جو بعض بعض کے ساتھ وہ چپکتے ہوں لازب کا یہ معنی ہے یا تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے کیونکہ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم کی تخلیق یہ مٹی سے ہوئی ہے یعنی انسان اپنی اصل کو دیکھو کہ تمہیں میں نے کتنی کمزور اور حقیر چیز سے پیدا کیا ہے اور تم دوبارہ جی اٹھانے پر اور تمہارا جی اٹھنے پر اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر تم اعتراضات کر رہے ہو یا ان نا خلق نہ ہوں حضرت آدم کی تخلیق مراد نہیں بلکہ دنیا میں ہر انسان ویسے تو انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے لیکن یہ نطفہ کہاں سے بنتا ہے جب انسان کی اسی نطفے کی یہ آپ اصل کی جانب جائیں تو بالاخر انسان اسی مٹی سے بنتا ہے کیونکہ نطفہ یہ خون سے اور خون خوراک سے خوراک کہاں سے آتی ہے خوراک یہی زمین سے نباتات خواہ پانی ہے خواہ جتنی خوراک ہے یہ زمین سے ہی حاصل ہوتی ہے انسان اپنی حقیقت کو دیکھو کتنی ضعیف چیز سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم بھی سوالات اٹھاتے ہو ان خلق نہ ہو منتین اللہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں اس چپکی ہوئی مٹی سے بلاجب تو یسخرون بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں پیغمبر ان کے انکار سے کہ اتنی موٹی بات یہ ان کی عقل میں کیوں نہیں آتی اتنی بڑی بات یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں تو آپ تعجب کرتے ہیں ان کے انکار سے کہ یہ دوبارہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کو یہ بعید سمجھتے ہیں ویسخرونا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا کہ اس انسان نے بھی صرف ایک ہی رڈ جو ہے وہ لگا رکھی ہے اور یہ شخص یہ کیسی بے سروپا باتیں جو ہے یہ کرتا رہتا ہے یہ بھی باز نہیں آتا ان باتوں سے تم ان کے حال سے تعجب کرو گے کہ اتنی موٹی بات انہیں سمجھ نہیں آتی اور وہ بدلے میں تمہارا مذاق اڑائیں گے وہ اردا دکھ کرایس اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے لا کرونا تو نصیحت حاصل نہیں کرتے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے قرآن دن رات سناؤ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے وہ ادارہ او آیتن یس اور جب یہ دیکھتے ہیں یہ آیتن کوئی نشانی یا آیتن سے مراد قرآن کی کوئی آیت اور یا آیتن سے مراد معجزہ جو اللہ کے پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہو وہ ادارہ او آیتن اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی کوئی معجزہ آپ کی صداقت پہ یس تو یہ مذاق اڑاتے ہیں یس میں یا تو یہ سین اور تا یہ مبالغے کے لیے ہے تو مانا یہ کہ نہایت مذاق اڑاتے ہیں یس اور یا یس میں سین تا یہ طلب کے لیے ہے اور جب دیکھتے ہیں یہ کسی آیت کسی معجزے کو یس تو ایک دوسرے سے مذاق اڑانا طلب کرتے ہیں تو طلب کرتے ہیں مذاق اڑانے کو یعنی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور ذرا اس کا مذاق اڑاؤ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں جو ہے یہ کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ مبالغہ ان کے مذاق اڑانے کا وہ مراد ہے وہ اور کہتے ہیں انحادا اللہ سکھر مبین نہیں ہے یہ قرآن مگر کھلا جادو یہ کھلا جادو ہے یہ ازام اتنا وکنہ توراب و ایزامن یہ آئے جب ہم مر جائیں وکنہ ترابا اور مٹی ہو جائیں وہ ایزامن اور ہڈیاں تو اہن لمبنا لمب الصون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے او آبا ان اور ہمارے اگلے آبا اجداد وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو قل کہہ دیجئے پیغمبر مبلغ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ نے خفا نہیں ہونا اب یہاں پہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو بس جانے دو یہ ویسے بھی بات نہیں ماننے والے نہیں بلکہ نام ہاں ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے وان تم داخر اس حال میں کہ تم جلیل ہو گے یعنی ذلت کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے تم اگرچہ برا جانو گے دوبارہ اٹھنا تمہارا جی نہیں چاہے گا لیکن زلیل اٹھائے جاؤ گے وان تم داخرون اور ہوگے تم جلیل ایسا غیرونہ ہاں ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے ون تم داخرون اس حال میں کہ تم ذلیل ہو گے فن نمای زجرت واحدہ اسی باسط کی طرف فإنما ہی زجرت واحدہ بس بے شک یہ دوبارہ اٹھایا جانا زجرت واحدہ یہ ایک ہی چیخ ہوگی زجر واحدہ اس دوسرے نفخہ سے وہ دوبارہ پھونک مارنا سور میں اسرافیل کی طرف کبھی قرآن اس سے زجر واحدہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی جیسے مثلا کوڑا ایک مرتبہ وہ کسی کو مارا جائے یعنی یہ کوئی طویل مدت نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی کوڑا ہوگا جب کہا جائے گا کہ اٹھو تو سارے اٹھیں گے فن نما ہی یہ زجر واحدہ بس اچانک بس بے شک یہ دوبارہ اٹھایا جانا زجرت واحدہ یہ ایک ڈانٹ ہوگی یا زجر واحدہ یہ ایک آواز ہوگی ایسا نہیں کہ کوئی طویل مدت اس کے لیے درکار ہوگی فاہجرون بس اچانک یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا مو تک رہے ہوں گے وہ اور کہیں گے یا وی لنا ہائے ہائے ہا دا یہ بدلے کا دن ہے پھر اقرار کریں گے کہ یہ تو بدلے کا دن آ گیا ہادا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے یوم الفصل یہ قرآن مجید میں یہ لفظ کیونکہ یہ آخری حصہ جو قرآن کا ہے سورہ سبا سے جو شروع ہوتا ہے تو اس مضمون اس حصے میں یہ لفظ یہ بار بار آئے گا یوم الفصل اور فصل یہ دو معانی میں ہم استعمال کریں گے یوم الفصل فصل جدائی کو بھی کہتے ہیں اور فصل فیصلے کا دن یہ دونوں اس میں ہوں گے جدائی کا بھی دن ہے جیسے گزشتہ صورت میں گزرا کہ ایمان والے اور مجرمین ومتاز الوم اوہل مجرمون الگ ہو جاؤ جدا ہو جاؤ اسی طرح جدائی کا دن بھی ہے یوم یورن عقی ہی وہ امی ہی وہ ابھی ہی و ہی وہ بنی باپ بیٹے سے شوہر بیوی سے رشتے دار دار سے پیر مرید سے مقتدی اپنے مقتدا سے سارے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور جدا ہو جائیں گے وہ طاقتات بہم ال دنیا کے وہ رشتے وہ منقطع ہو جائیں گے اور یوم الفصل فیصلے کا دن بھی ہے اس دن ہر کسی کو اس کے عمل کا وہ فیصلہ وہ سنایا جائے گا ہادا یوم الفصلے یہ دن ہے جدائی کا یا یہ دن ہے فیصلے کا الدی وہ دن کن تم بھی تو کہ تھے تم اسے جٹلانے والے اس دن کو تم جٹلاتے تھے لو یہ دن یہ آ گیا یہ اشر الدین ظلموا ازواج ہوں جمع کرو ان لوگوں کو غلوم جنہیں انہیں ظلم کیا تھا شرک کیا تھا وہ ازواج اور ان کے جوڑوں کو یہاں پہ ازواج ہم مراد وہ جو تمہارا ہم مشرب ہے یعنی جس کے نقشے قدم پر تم چلتے تھے دنیا میں تم جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا زوج جوڑے کو کہتے ہیں یعنی ایک طبیعت والے مشرک مشرک کے ساتھ مبتدع مبتدی کے ساتھ سوتخور سوتخور کے ساتھ زانی زانی کے ساتھ چور چور کے ساتھ جو ایک دوسرے کے جوڑے ہوں گے تو جمع کرو انہیں اور ساروں کے ایک ایک گروپ جو ہے وہ بنائے جائیں گے سورہ زمر میں وہاں پہ اس کے لیے زمر لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی وہ جماعت وہ ٹولی وسیخ الدین کفرو الا جہنم زمرہ جہنم کی طرف یہ ٹولیوں کی شکل میں لے جائے جائیں گے اشر الدین ظلموں و جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا شرک کیا تھا جم اور ان کے جوڑوں کو اور ان کے امثال کو یعنی ان کی طرح کے جو لوگ ہیں انہیں جمع کرو وما اور انہیں بھی کہ تھے یہ ان کی عبادت کرنے والے ان کے جو معبود ہیں دنیا میں عام طور پہ اور یہاں پہ وماکاندون اللہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی تھی اور انہیں بلایا تھا جیسے عام طور پہ لوگ پیروں کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیروں کو علوہیت کا درجہ دیا ہے اور خدا کا درجہ دیا ہے اٹھاؤ ان کے معبودوں کو کہ جن کے قدموں میں ہر وقت یہ سجدہ ریز ہوتے تھے وہ ماکان یا اور انہیں بھی جمع کرو کہ تھے یہ ان کی عبادت کرنے والے مندون اللہ اللہ کے بغیر فہدوہم ہم اللہ تو راستہ دکھاؤ انہیں ہدایت مانا یہاں پہ مانا راہ دکھانا راہ دکھانا اے فرشدو اور دلو راہ دکھاؤ انہیں الاسرات الجحیم جہنم کے راستے کی طرف جہنم کا راستہ انہیں دکھاؤ اور انہیں جہنم کی طرف <coughs> یہ لے جاؤ فہدوہم ہم السرات الجحیم تو دکھاؤ انہیں جہنم کا راستہ وقفوہم اور کھڑا کرو انہیں ان نہ مسولون بے شک ان سے پوچھا جاتا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اور حدیث میں جگہ جگہ وہ جو سوالات ہیں وہ جگہ جگہ یہ آئے ہیں سورآراف میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا فلنس النین ارسل ولنس الن المرسلین پیغمبروں سے بھی پوچھوں گا اور ان کی امتوں سے بھی پوچھوں گا پیغمبروں سے پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے حق بیان کیا ہے اور پیغمبر کے تابے داروں سے اور قوموں سے انہوں نے حق بیان کیا ہے یا نہیں ماذا عجب تم المرسلیم تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سورہ فرقان میں اور دیگر صورتوں میں یہ آتا ہے اسی طرح لا لاتزولو قدم ابن آدم ابن آدم کے پاؤں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ چند سوالات کے جوابات نہ دے دیں عمر کے بارے میں جوانی کے بارے میں مال کے بارے میں علم اور عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وقفو کھڑا کرو انہیں ان نہ بے شک ان سے پوچھا جائے گا اور یہاں پہ ایک سوال وہ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے وہ سوال یہ ہوگا مالکم لنا سرون کیا ہوا ہے تمہیں لا تناسرونا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے دنیا میں تو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے پیر کی برائی اگر کوئی بیان کرتا تو مرید اپنے جان دینے کو تیار ہوتا کہ میرے پیر کے خلاف تم بات کر رہے ہو تو آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ماں کم لا تناسرون اور یہ انہیں تحکمن اور توبیخن کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں یعنی یہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا میں تو بڑا ایک دوسرے کے لیے آستینے چڑا چڑھا دیا کرتے تھے آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے کہاں کر سکتے ہیں بل ازراب کا ہے بل ہوم الم مستسلمون بلکہ یہ ہے آج کے دن مستسلمون گردن نہات آج ان کے گردن جکے ہوئے ہیں کہ جی آج یہ کہاں حرکت کر سکتے ہیں اور آج ان کے بس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تو درکنار منہ نہیں کھول سکتے بلحم مستسلمون بلکہ ہیں یہ آج کے دن مستسلمون گردن نہاد واک بل اباد آبادی یا تصا اللہ کو تو جواب نہیں دے سکتے لیکن ایک دوسرے پر برسیں گے وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ اور آمنے سامنے ہوں گے بعض ان کے بازوں پر یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھنے والے مرید پیر سے کہیں گے قالو تو کہیں گے یہ مرید اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَلِ الْيَمِينَ بے شک تھے تم کہ تم آتے تھے ہمارے پاس انل الیمین دائیں جانب سے تسہیل میں ابن جزئی یہاں پہ تین معنی کرتے ہیں اور تینوں مراد ہیں اتیاان عن الیمین یہاں پہ مراد کیا ہے ایک معنی تو کہیں گے کہ یہ مرید اپنے پیروں سے یہ ان کنتم کن تم الیمین یمین یمین دائیں جانب سے دائیں جانب یہ عام طور پہ قرآن اور حدیث میں یہ حق کے لیے استعمال ہوتا ہے حق کے لیے دائیں جانب استعمال ہوتا ہے اور برائی کے لیے اور شر کے لیے بائیں جانب یہ استعمال ہوتا ہے تو مانا یہ کہ ان نکم کن تمنا عاللیمین بے شک تھے تم کہ تم آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین حق کے نام پہ دائیں جانب سے یعنی تم لوگوں نے ہمیں حق کے نام پہ گمراہ کیا ہے تم کرتے تھے شرک اور کہتے تھے یہ تو اولیاء کرام کی تعظیم ہے اور یہ تو ان کی محبت ہے کرتے تھے بدعات اور کہتے تھے یہ تو اللہ کے پیغمبر کی رسول کی تعظیم ہے اور یہ تو سنت ہے کیونکہ دنیا میں یہ پیر اپنے مریدوں کو حق کے نام پر ہی گمراہ کرتے ہیں کرتے ہیں شرک اور نام دیتے ہیں اسے توحید کا کرتے ہیں باطل اور نام دیتے ہیں اسے حق کا بے شک تھے تم کہ تم آتے تھے ہمارے پاس عنل الیمین حق کے نام پہ دائیں جانب سے یعنی حق کے راستے سے تم ہمیں آتے تھے دوسرا مانا یمین دائیں جانب میں اور دائیں ہاتھ میں قوت اور طاقت ہوتی ہے عام طور پہ غالباً اور جو بائیں ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو پھر تو وہ الگ بات ہے لیکن عام طور پہ غالباً اور اکثریت دائیں جانب میں قوت یہ بائیں جانب کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ مراد قوت ہے تو مانا یہ کہ انکم کن تم تو نہ بے شک تھے تم کہ تم آتے تھے ہمارے پاس بڑی قوت سے بڑے شد و مت سے آتے تھے اور تم لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ کیسی اجنبی اور نامانوس باتیں یہ کرتے ہیں یہ باتیں یہ تو فلاں پیر صاحب نے نہیں کہی اور بڑی شد و مت اور قوت سے آتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس نہ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے قوت سے آتے تھے تیسرا مانا یمین یہاں پہ مراد اور یمین قسم کے لیے بھی آتا ہے تو مانا یہ بے شک تھے تم کہ تم آتے تھے ہمارے پاس قسمیں کھا کر کہ یہ گمراہ لوگ یہ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے کہیں ان کے جال میں پھنس نہ جاؤ اور قسمیں کھاتے تھے اپنے انی جھوٹی باتوں کے لیے حق پرستوں سے منع کرنے کے لیے قرآن سے منع کرنے کے لیے تو ہم لوگوں نے تمہاری ان باتوں کا اعتبار کیا یہ قالو تو کیا تم تمہارا یہ خیال ہے کہ پیر صاحب اس موقع پہ خاموش رہیں گے نئی نئی بل لم بلم مؤمنین بلکہ نہیں تھے تم مومن بلم بل تکون و مومنین بلکہ نہیں تھے تم ایمان لانے والے مانا یہ کہ تم خود بیمان تھے خود مجرم تھے اور آج ہمیں ذمہ دار ٹہرا رہے ہو خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے تمہاری خود اپنی طبیعت اور فطرت گندی تھی اور آج مجھے مجرم ٹہرا رہے ہو بلم بل تکونین بلکہ نہیں تھے تم ایمان لانے والے خود مجرم تھے خود بدتی اور مشرک تھے اور آج وہ سارا الزام میرے سر تم ڈال رہے ہو بلم بل تکونین علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس جس میں ایمان نہیں ہوتا جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو یہ گمراہ پیر اور گمراہ مولوی جی ان کی یہ دعوتیں اور ان کی یہ گمراہی کی تقریریں اور لیکچرز یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایمان بنتا کس چیز سے ہے ایمان بنتا ہے قرآن سے یہاں پر بیٹھنے والا ہر شخص جس نے پہلے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسی نسبت نہیں تھی ہر کوئی اپنے گریبان میں جھان کے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ قرآن سے پہلے ہمارے عقیدوں کا کیا حال تھا کہ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جاتی تو کیا ہمارا عقیدہ یہ نجات والا عقیدہ تھا قرآن کی روشنی میں بندہ فیصلہ کرے ہر گز ایسا نہیں ہے اسی لیے ایمان اور یہ بات یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے یہ لکھ لیں اپنے ساتھ بغیر قرآن کے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ٹھیک ہے شیطان نے اسے بہت بڑے مغالطے میں ڈالا ہے ایک خوش فہمی میں ڈالا ہے اور یہ بہت ساری لوگوں کی خوش فہمیاں ہیں قرآن کے بغیر ایمان صاحب کرام کہتے ہیں ابن ماجہ کی یہ ایک صحیح روایت ہے صحابہ کہتے ہیں تاللم الایمانا ثم علم قرآن ہمارے بعض دوست جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس روایت سے غلط استدلال کرتے ہیں قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے حالانکہ عمرے لگانا اور زندگیاں صرف کرنا یہ ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی مال لگاتے ہیں اور عمرے صرف کر دیتے ہیں لیکن قرآن کے قریب نہیں آتے اور استدلال کرتے ہیں اس روایت سے کیوں کیونکہ صحابہ نے کہا تالم نل ایمانا سم تالم ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا شیطان نے اب اس ایک شبے میں ڈالا ہے تو سوال پوچھو کہ بھائی صاحب ایمان سیکھنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا قرآن کی طرف آنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا اجی ابھی ہم نے ایمان سیکھا نہیں اور دوسری بات کیا قرآن کے بغیر بھی ایمان سیکھا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو آنے والا جملہ ہے وہ بیان نہیں کریں گے تمہارے سامنے کیونکہ وہاں پتا ہے کہ وہاں پہ قرآن خود حدیث میں قرآن اور ایمان کو ملایا گیا ہے تو یہی جملہ پڑھ کر یہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا آگے بھی تو پڑھیں وہ بھی تو پیغمبر کا فرمان ہے رسول اللہ فرما صاحب کرام فرماتے ہیں فضد نہ بھی یہ صحابہ کا قول ہے فضد نہ بھی تو ہم نے زیادہ کیا اس قرآن کے ذریعے اپنے ایمان کو کیا مطلب حدیث کا مطلب یہ ہے تالمن المانہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا کیا مطلب یعنی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کلمہ پڑھایا تو اب اس کلمے کو ہم نے کہاں سے سیکھا اس کلمے کی تفصیلات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی وضاحت ہم نے کہاں سے سیکھی سم تعلمنا قرآنہ پھر ہم قرآن کے سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس قرآن کے ذریعے ہم نے اپنے ایمان کو زیادہ کیا ہے یعنی ایمان کی تفصیلات ہم نے قرآن میں سیکھی ہیں بل تکن مؤمنین، بلکہ نہیں تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے اسی لیے جس کے ایمان میں اور ایمان بغیر قرآن کے اس کا تصور ہی نہیں ہے ذرا سورہ شعراء دیکھ لیں آیت نمبر باون پارہ نمبر پچیس سورہ شعراء پارا نمبر پچیس اور آیت نمبر باون وہ کدال کا اوہینا الہ کا روحمن اور اسی طرح جس طرح میں نے گزشتہ پیغمبروں کو وہی کی تھی قزالکا اور اسی طرح ہم نے وہی کی ہے آپ کی جانب اے پیغمبر روحن قرآن کے ناموں میں ایک نام روح ہے کیونکہ یہ روح الارواح ہے بدن کی غذا بدن چونکہ زمین سے ہے تو اس کی غذا کا بندوبست بھی زمین سے ہے کھانے پینے اور تمام اشیاء روح چونکہ کلر روح من امر ربی یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے جو غذا ہے تو وہ بھی اس وہی کی شکل میں آتی اوپر سے آتی ہے روح کی غذا موسیقی نہیں ہے جیسے بعض جاہل کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی تمہارے نفس کی غذا ہے جو تمہارے اندر جو خیر اور شر کا مادہ اس میں اللہ نے ف الحمہ فجورہا و نفس میں اللہ نے فجور اور تقوا دونوں رکھا ہے تو نفس موسیقی نفس کی غذا ہے روح کی غذا قرآن ہے وہ کدالی کا روح من امرنا اور اسی طرح وہی ہم نے آپ کی جانب اے پیغمبر جانبر قرآن کی من امرنا اپنی طرف سے ماکن تدری مل کتاب نہیں تھے آپ اے پیغمبر جاننے والے مل کتابو کہ کیا ہے کتاب قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے پاس ایسی کتاب آئی گی وماکن ترجو این کا مربک سورہ قصص میں گزرا کہ آپ کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ آپ کے پاس ایک کتاب آئی گی ولل ایمان یہ مانا درست نہیں ہے کہ نہیں تھے آپ جاننے والے ولل ایمان نہ ہی ایمان کو کیونکہ ہر پیغمبر پیدائشی مومن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہی آنے سے پہلے بھی پیغمبر مومن ہی ہوتا ہے اور پیغمبر پر شرک کا اور کفر کا کوئی زمانہ نہیں آتا اسی لیے مفسرین مانا کرتے ہیں ولل ایمان اور نہیں تھے آپ جاننے والے ولل ایمان ایمان کی تفصیلات کو پیغمبر میں ایمان تھا لیکن ایمان کی تفصیلات آپ نہیں جانتے تھے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے اسی لیے چالیس سال میں ایک بندے کو بھی دعوت نہیں دی ایمان کی کیونکہ قضال لن فہدا کہ آپ حیران اور پریشان تھے کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے فہدا تو اللہ نے رہ دکھائی قرآن بھیجا اور اس کے ذریعے آپ کو ایمان کی تفصیلات بتائیں قرآن کے بغیر اللہ کے پیغمبر کو ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں تو اور کون ہو سکتا ہے کہ جو یہ دعوی کرے کہ میں نے بغیر قرآن کے ایمان کی تفصیلات میں نے سیکھ لی ہے ولاکن جال نہ لیکن ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو نورن روشنی نہ دی بھی من نشا میں نے توفیق دیتے ہیں ہم اس روشنی کے ذریعے جسے چاہیں میں نے اپنے بندوں میں سے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے بلم بل تکون بلکہ نہیں تھے تم ایمان لانے والے پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے کہ تم خود بیمان تھے تو آج ہمیں الزام نہ ٹہراؤ اور ان سب کا جو بڑا پیر ہے بڑا پیر ذرا دیکھیں وہ بھی ان سے یہی کہے گا سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 ٹوینٹی ابراہیم آیت نمبر 22 پارہ نمبر 13 بڑا پیر بھی ان سے یہی کہے گا بڑا پیر ابلیس اور شیطان وکال شیتان الما قدی المرو اور کہے گا شیطان وہ فصرین ذکر کرتے ہیں کہ دوزخ میں جہنم میں یہ آگ کا ممبر بنا ہوا ہوگا اور خطیب صاحب اس پر کھڑے ہو جائیں گے وکال شیتان اور کہے گا شیطان لما قدیل امرو جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کام کا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے تقریر میں کہے گا ان اللہ وعد الحق کے بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ وعدہ سچا یہ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا کہ اگر ابلیس کی تابیداری کرو گے تو اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے اور یہ اگر اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پہ جاؤ گے تو جنت ہے اللہ نے یہ سچا وعدہ کیا تھا ومہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے اخلاق تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میں نے کہا تھا کہ بس پیر کے دامن کے نیچے ہو جا بس پھر چھڑانا پیر کا کام ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اتنی یہ دین اتنا کوئی سخت نہیں ہے یہ ان مولویوں نے بڑا سخت دین بنایا ہے اور آخر میں توبہ کر لو گے اور یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے شیطان نے یہی وعدے کیے تھے وواد اور میں نے وعدے کیے تھے تمہارے ساتھ فاخلف تو تو میں مخالفت کرتا ہوں تمہارے ساتھ اپنے وعدوں کی اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے کوئی زور زبردستی کی تھی وما کا نلی کم سلطان اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی زور میں نے تمہارے گلے میں کوئی رسی اور کوئی پندا نہیں ڈالا تھا ہاں اللہ مگر یہ کہ میں نے دعوت دیتی تھی تمہیں میں نے وسوسا ڈالا تھا فسط جب تم لی لیکن تم بھی بڑے تابے دار شاگرد تھے میرا وسوسا اور تمہاری تابے داری کے بالکل جناب حاضر ہوں فلا تلو تو مجھے ملامت نہ کرو وہ لومو اپنے آپ کو ملامت کرو یہ آج مجھے ملامت نہ کرو ما بھی بمسرخکم نہ تو میں تمہارا فریاد رس ہوں کہ میرے سامنے دو رو اور فریادیں کرو وہ انتم تم بھی اور نہ ہی تم میرے فریاد رست ہو یعنی نہ تو میں نے تمہارے سامنے کوئی رونا دھونا ہے اور نہ میرے سامنے یہ رونا دھونا کرو کوئی فائدہ نہیں انی کفرت تو بما اشرکتمونی من قبل میں انکار کرتا ہوں اس سے کہ تم لوگوں نے مجھے اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹہرایا تھا تو کسی نے بھی ابلیس کی عبادت تو نہیں کی کہ ابلیس کو اللہ کا شریک ٹہرایا ہے اصل میں جن کی عبادت پہ لگایا ہے تو ابلیس کے کہنے پہ ہی لگایا ہے گویا کہ ابلیس کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹہرایا جا رہا ہے اسی طرح سورہ سبا یہ ایت نمبر 32 میں بھی گزرا تھا کہ پیر مریدوں سے کہیں گے ان نحنو سنددناکم عن کیا ہم نے منع کیا تھا ہدایت سے بعد اسجاکم جب یہ ہدایت تمہارے پاس آئی تھی بلکن تم مجرمین خود مجرم تھے بیمان تھے تو اب ہمیں الزام ٹہرا رہے ہو وما کان لنا علیکم من سلطان وہی ابلیس کی بات یہاں پہ سورہ صافات میں وما کان لنا علیکم من سلطان اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور کوئی زور زبردستی بلکن تم قوم تعگین بلکہ تھے تم قوم سرکش خود حد سے تجاوز کرنے والے تھے سرکش تھے فحق کا قول ربنا پس ثابت ہوا ہم پر حکم ہمارے رب کا یہ اللہ کا حکم تھا سورہ عراف آیت نمبر اٹھارہ میں بھی گزرا تھا اور سورہ الفلامیم سجدہ میں بھی دونوں جگہ پہ سور الف لامیم سجدہ میں ولاکن حقل منی لمل ان جہنمن جن سی اجماعین اور عراف آیت نمبر 18 میں لمن جس نے بھی تمہاری تابیداری کی لم لمن کم اجماعین جہنم تم ساروں سے بھر دوں گا فحق علین قول و ربینا پس ثابت ہوا ہم پر قول و ہمارے رب کا حکم اور یا فحق علینا قول و یہاں پہ مراد وہ حجت کا تمام ہونا ہے پس ثابت ہوا ہم پر قول ربنا ہمارے رب کا قول ہمارے رب کی بات یعنی اس نے ہم پر اتمام حجت کر لیا ہے ان نا بے شک ہم سب ہیں عذاب چکنے والے فنا کم ہم نے گمراہ کیا تھا تمہیں وجہ یہ ان نہ بے شک تھے ہم خود گمراہ ہم خود گمراہ تھے اسی لیے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا تھا قصص آیت نمبر 63 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا ہاؤین اغوئنا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا اغوئینا ہم کماغوئنا ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے ان نہ کن نہ گاوین بے شک تھے ہم خود گمراہ آج اپنے آپ کو گمراہ نہیں کہتے لیکن کل کو اپنے آپ کو گمراہ کہیں گے مشترکن پس بے شک ہوں گے یہ آج کے دن عذاب میں مشتریکون شریک پیر اور مرید دنیا میں تو پیر صاحب بڑی گدی پر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پیر صاحب کا ایک مقام تھا مرید اس کے قدموں میں سر جکائے بیٹھا ہوا ہوتا لیکن عذاب میں جہنم میں سارے اسی طرح شریک بیٹھے ہوں گے اور شریک عذاب کو برداشت کر رہے ہوں گے فن نہوم میں دن فل آزاب مشترکون ہوں گے یہ پیر اور مرید آج کے دن عذاب میں مشترکون شریک ان نا قدال کنف مجرمین بے شک اسی طرح کام کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ وہ جو گزشتہ صورت میں گزرا تھا وہ ممتاز الم او حل مجرمون تو یہاں پہ انہی مجرموں کا یہ ایک نمونہ قرآن نے یہ ذکر کیا تو آپ پوچھے پیغمبر ان سے اہم اشد و خلقن کہ آیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں ام من خلکنا یا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان اور دیگر مخلوق بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں اس چپکی ہوئی مٹی سے بتا بل بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں پیغمبر ان کے انکار سے وہ یسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا کہ یہ کیسی بے سروپا باتیں کر رہا ہے اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے تو فائدہ حاصل نہیں کرتے اس نصیحت سے ادارہ او آیتن یعنی ضد اور اعنات میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ تو نصیحت سنتے ہیں اور نہ ہی حق کو دیکھتے ہیں وہ ادارہ او آیتن اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی کوئی معجزہ کوئی آیت یس تسخیرون تو نہایت مذاق اڑاتے ہیں یا ایک دوسرے سے مذاق اڑانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آؤ ذرا اس کا مذاق اڑائیں وکالو اور کہتے ہیں انہا گا اللہ سکھرمبین نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو واضح ایزامت نا یہ آئے جب ہم مر جائیں وکنہ ترابن اور ہو جائیں مٹی وعظامن اور ہڈیاں تو آیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا ہمارے وہ اگلے آباؤ اجداد قل کہہ دیجئے پیغمبر نام ہاں وان تم داخرون اور تم ہو گے زلیل فانما ہی زجر تو واحدہ بس بے شک یہ دوبارہ اٹھایا جانا یہ ایک ڈانٹ ہوگی یا ایک آواز ہوگی فاہر بس اچانک وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا وہ اور کہیں گے یا ویلنا ہائے ہائے ہادا الدین یہ بدلے کا دن ہے ہادا یوم الفصلے یہ فیصلے کا دن ہے یہ جدائی کا دن ہے وہ کہ تھے تم اسے جٹلانے والے اشر الدین دولم آزواجم جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا وازواجہم جہم اور ان کے جوڑوں کو اور ان کے امثال کو ان کی طرح کے لوگوں کو وما اور انہیں کانو یہ ان کی عبادت کرنے والے مندون اللہ اللہ کے بغیر فہدوہم تو راہ دکھاؤ انہیں جہنم کے راستے کی طرف وقفوہم اور کھڑا کرو انہیں ان مسئولون مسول بے شک ان سے پوچھا جاتا ہے ماں لکم کیا ہے تمہارے لیے تمہیں کیا ہوا ہے لا سرون کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جیسا کہ ایک دوسرے کی مدد دنیا میں کرتے تھے نہیں نہیں بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ ہوں گے یہ آج کے دن مستسلمون گردن نہات آج تو بڑے تابے ہیں واک بلواد ہم آل آبادی الون اور آمنے سامنے ہوں گے بعض ان کے بازوں پر یتسا ایک دوسرے سے پوچھنے والے قالو کہیں گے یہ مرید پیر سے ان نکم کن تم الیمین بے شک تھے تم کے تم آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین حق کے راستے سے اور حق کے نام سے آتے تھے لیکن تھی گمراہی بے شک تھے تم کے تم آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین بڑی قوت اور طاقت سے اور تمہارے منہ سے وہ جھاگ نکلتی تھی انکم کنتم تاتوننا تم تاون اور بے شک تھے تم کہ تم آتے تھے ہمارے پاس قسمیں کھا کر کہ یہ گمراہ ہیں اور ان کے نرغے میں کہیں تم پھنس نہ جانا اور قسمیں کھاتے تھے آلو تو کہیں گے یہ پیر ان سے بل لم مؤمنین بلکہ نہیں تھے تم خود ایمان لانے والے ہمیں الزام نہ دو وما لنا علیکم من سلطان اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور زبردستی بلکہ تھے تم قوم سرکش حد سے تجاوز کرنے والے پس ثابت ہوگا ہو ہو ہم پر قول ربنا نہ حکم ہمارے رب کا یا ہم پر حجت تمام ہو گئی ان نہ لذائی بے شک ہم سب ہیں عذاب چکنے والے فینا پس گمراہ کیا تھا ہم نے تمہیں ان نہ کن گاوین بے شک تھے ہم خود گمراہ ان نیوں میں مشترکون پس ہوں گے یہ پیر اور مرید آج کے دن عذاب میں مشترکون شریک ان ناقدال کنف علب اور بے شک اسی طرح کام کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد داوانہ رب العالمین